رحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تاغلہ فرماتا ہے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے اس پر دس رحمتیں نازل کروں اور آپ کی امت سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رب عزوجل کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بزریا ملائے کا اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے سین بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس وقت آپ تمام جو بھی شرکا ہیں یہاں جو موجود یا جو بھی مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے میں شامل ہیں تو اس سلسلے کی حقیقی برکتیں لوٹنے کے لیے آپ ہمت انگوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ برکت حاصل ہوں گی کیونکہ اس سلسلے کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس سلسلے میں شامل ہونے والے کی یقینا ہمارا اس ذہنی کی یہی نیت ہوگی کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں اور نیک بننے کی جو خواہش ہے یہ بہت پیاری خواہش ہے میٹھے میٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے بڑا رقیم ہے کہ وہ اس قدر کرم فرماتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کا عزم کر کے عزم کر لیا کہ گناہ کرنا ہے تو وہ چونکہ اب اس کا گناہ کا عزم ہو گیا تو اب اس کا گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ نہ کر لے لیکن بلکہ وہ اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے مگر کوئی جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں گا اب اس نے کیا نہیں لیکن اس کی نیت کرتے ہی اس کے لیے کامل نیکی لکھ دی جاتی ہے تو آج ہم جو یہاں پر الحمدللہ سلسلے میں شامل ہیں آج جس مدنی انعام پر انشاء اللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے وہ انشاءاللہ شاء اللہ کی زبانی ہم سنتے ہیں ان مدنی انعام نمبر چھ کیا آج آپ نے گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا بیٹھی بیٹھے صاحب بھائی اور مدنی چلیں گے ناظرین دیکھا آپ نے کہ آج کا جو مدنی انعام ہے وہ ہے سلام سے متعلق اور یہ ایک ایسا مدنی انعام ہے کہ اس کے بارے میں جب اور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کتنی برکتیں پنہا ہے بیٹھی بیٹھی سین بھائیوں مدنی انعامات یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس زمانے میں پندرہویں صدی کے آوہی علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیہ کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے تو مشتمل یہ طریقہ دیا ہے اور یہ اگر کوئی بھی اسلامی بھائی چونکہ جو سلسلے میں شامل رہتے ہیں اور اس سلسلے کی برکت سے جس جس نے مدنی انعامات کو اپنانے کی کوشش کی ہے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیا اس کو بغور دیکھا کہ اس میں کیا کیا ہیں کیونکہ کئی تو مدنی انعامات کا رسالہ لینے سے اس لیے بھی محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر اسلامی بہنوں کے لیے ترسٹھ جامعت المدینہ کے طلباء کے لیے بانوے اسی طرح جو طالبات ہیں ان کے لیے تراسی مدنست المدینہ کے منع مدنی منع جو ہیں ان کے لیے چالیس اس طرح جو مدنی انعامات ہیں تو ان کی تعداد دکھا کر شرطان بسفے ڈالتا ہے اور انہیں اس کام سے روک دیتا ہے تو وہ جو رک جاتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ مدنی انعامات کے رسالے کو ضرور حاصل کیجئے آج جو سلسلے میں پہلی بار شامل ہوئے ہیں وہ بھی ان مدنی انعامات کے متعلق جیسے جان چکے کہ اتنے اس دور میں آسانی سے نیکیاں کی جا سکتی اس کے ذریعے آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے اور دور بڑا پرفتن ہے اور بہت زیادہ مصروف ترین دو ہے اس مصروفیات میں آخر ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی کر سکتے ہیں گلاح بھی بچ سکتے ہیں تو جی ہاں یہی ہے مدن جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر ہیں اور ان بہتر کو دیکھ کر آپ کسی سے کا شکار نہ ہو ان بہتر پر آپ کو روزانہ عمل نہیں کرنا بلکہ یومیہ جو مدنی انعامات ہیں ان میں تین درجے ہیں پہلے درجے میں صرف سترہ مدن انعامات صرف آپ ایک مدنی انعام پر چاہے عمل کیجیے ابتداء میں اس رسالے کو حاصل کر کے اور مدنی انعامات کا عمل کا سلسلہ جاری کیجیے اور اس سلسلے میں شامل رہیے کہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو یہاں پر ایک ایک مدنی انعام کے متعلق مختلف پہلوؤں سے غور کیا جاتا ہے کہ اس کے اخروی کیا کیا برکتیں ہیں اخروی یہ برکتیں ہیں اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے ذرائع آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد جب اپنے دنیاوی مسائل پر غور کریں گے تو ایسے سے مسائل جو کہ آپ لاکھ کوشش کے باوجود حل نہیں کر پا رہے ان شاء جب مدنی انعامات کے مطابق غور کریں گے تو آپ ان کے مسائل بھی آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آج کا سلسلہ چونکہ ہے یہ مدنی انعام کہ کیا آج آپ نے گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے وہ مسلمانوں کو سلام کیا اور چونکہ یہ پچھلے سلسلے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ مدن انعام ہوگا تو اس کے متعلق کچھ ریکارڈٹ کالے بھی موجود ہیں تو آئیے پہلے وہ کالے ہم سن لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام> وعلیکم سر میرا نام عبداللہ ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سلام کی اتنی اہمیت کیا سلام کی اتنی کیا اہمیت ہے جو اکثر مدنی انام جو اس مدنی انعام کے اندر شامل کیا گیا کیونکہ نہ ہی سلام کرنا فرض ہے اور نہ ہی سلام کرنا واجب جب یہ کہ فرض اور نہ واجب ہے تو اس میں اتنی تاکید کیوں کی جاتی ہے سارے چلا دیجئے نا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت میرا نام عبدالرحمان <سلام> ہے میں کراچی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں مدنی چوران الحمدللہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں سلسلہ <سلام> <سلام> نیک بننے کا نسخہ مجھے الحمد بہت اچھا لگتا ہے حضور میری عرض یہ ہے کہ میرے گھر کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت کوششیں کی مگر کوئی حل نہیں ملتا مہربانی پر ماں اس کا کوئی علاج بتا دیں گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے جزاک اللہ ہوں السلام علیکم حضور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں نیک بننے کا نسخہ بہت پیارا ہے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و <سلام> حضرت میرا نام مدنی رضا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پورے دن کسی سے ملاقات ہی نہیں ہو سلام کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو کیا اس مدنی انعام پر عمل مان لیا جائے گا جزاک اللہ ان شاء اللہ جزاک اللہ کہ آپ نے اس سلسلے کے لیے وقت نکالا اپنے سوالات ریکارڈ کروائے اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ اس سلسلے میں آپ پابندی سے شامل رہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اچھا بھی لگتا ہے واقعی یہ آپ کا ذوق و شوق اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو واقعی نیک بندے کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی رضا میں زندگی گزارنے والا بندہ بنا دیں میٹھی میٹھی اسٹینڈ اس وقت دیکھیں یہ تقریباً چار کے قریب پانچ سوالات ہیں تو ان سوالات کا جوابا جوابات لینے سے پہلے آئیے امیر اہل سنت دامد برکات میں اس سلسلے میں اس مدن انعام سے متعلق اور دیگر کچھ مدنی پھول جو اپنے ارشاد فرمائے انشاءاللہ امیر اللہ عمیر علیہ سنت کی زبانی ہم سنتے ہیں میں نے غزالی دورہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی لے کا یہ اخلاق میں نے ایک بار نہیں بار ہاتھ دیکھا ہم جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آ رہے ہیں تو پہنچے تو ہم سلام کریں اس سے پہلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دوراں کی دو انتظار ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھے سلام کرے تو وہ مجھے سلام کرے جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ستر نیکیاں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں انہتر اس کے حصے میں آ جاتی ہیں جو زیادہ خندہ پیشانی سے اور زیادہ خوشی کے ساتھ دوسرے سے مسافر کرتا ہے ہاتھ ملاتا ہے یہ اپنے ایک سو ایک مدانی پھول تو رسالہ سب کے پاس ہونا ہی چاہیے بہت مزہ نہیں مدنی, مدنی پھول ایک میں ایک مطلب پھول یہ کہ سلام میں پہل کرنے والے پر نبے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں سر وہ اس پھر الگ بحث سلام افضل ہے یا جواب افضل ہے باقی کے بچا کیا ایک, ایک بھی ایک بھی کم نہیں ایک نیکی کے لیے بھی قیامت میں باغتے ہوں گے کہ ایک نیکی دے دو کم پڑ گئی ہمیں ایک نیکی کو مہازل کی تحقیر نہ کی جائے دیکھیں انہتر کا تو وزن تو بڑھ گیا نا کافی بڑھ گیا حبیب صلی اللہ اب آپ چونکہ نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی اس لیے آپ کو چاہیے کہ ملن ساری کا مظاہرہ فرمائیں کہ انفرادی کوشش کی جان جو ہے نا یہ ملن ساری ہے اگر روکھا پن ہوگا آپ دعا سلام نہیں کرو گے لوگوں کو تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے اسے بھاگیں جن کو قریب لانا ہے نا ان کو یہی اندازہ اختیار پرن, کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو سلام بھی کریں ان سے گلے بھی ملیں ان کے سامنے بیچ بچ جائیں ایسا ان کو مان دیں لاکھ اس کا دل نہ چاہے مگر وہ آپ کے ساتھ مربت میں چل پڑے فیضان مدینہ اس پر جاری ہو ٹھیک ہے ملن سرباد ہوتے ہیں اس میں کوئی شکلی خوشک ہے خشک مزاج ہوتے ہیں اور کسی کو لفٹ کراتے نہیں یہ نہیں کہ اس سے کھار کھاتے ہیں وہ بےچارے کی صورت ہی ایسی ہوتی ہے منہ چوڑائی رہتا ہے رہ پھلا ہوا ہوتا ہے بادل چھائے رہتے ہیں اس کیا علاج؟ فری بے چار کی فطر تو اب اسے ناراض ہوگا تو بھی اس کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا اپنا ہی نقصان کرو گے جیسے ناراض ہو بھی کیا فرق ان ان پڑے گا اس کو تو منہ چڑھا ہی رہے گا اس کا وہ پھر جاڑ دے گا آپ کو تو پھر زیادہ برا لگ جائے گا تو بھلے نہیں ماما پہلے تو ماما کو دعوت اسلامی والوں کی جاگیر تھوڑی ہے صلو صلو اللہ علیہ اللہ محمد دیکھا میٹھی میٹھے اس کا بھائی مدن چلیں گے ناظرین کے امیر علیہ سنت نے جیسا کہ یہ تھا نا کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت دیکھیں گے کس قدر ہے پھر دیکھیں اس میں اگر غور کریں گے نا آپ تو اس وقت جو حالات چاروں طرف پائے جاتے ہیں آپس میں نفرتیں بوز کینہ عناد اور جس کے باعث آج جس طرح خوریزی کا معاملہ ہے ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے جبکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قد فرمانی فرمان یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے نیک بندوں سے رشتہ و علاقہ محبت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر کامل مسلمان کو شفاعت دی جائے گی کہ اپنے علاقہ محبت کرنے والوں کی سفارش کریں ایک کو جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی لوگوں سے دوستی اور محبت کرنا ہے اب یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اور ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں گھر کے حالات دیکھ لیجئے اپنے شہر کے حالات دیکھ لیجئے کس قدر دشمنیاں اور نفرتیں اور خوریزی کے معاملات ہیں اور اسی طرح ایک کوئی جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت الا حضرت امام احمد رضاقہ علیہ رحمٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کا مقصد جوڑنا یعنی اتحاد پیدا کرنا ہے تو اللہ ازفجل کے لیے محبت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے کیا کریں اب آج جو حالات ہیں اس کو درست کرنے کے تو یہ جو مدن نام کے سلام کرنے والا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ پیارے آقہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے آپس میں سلام کو پھیلاؤ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ پتا چلا کہ آج کل جو حالات ہیں اس کے پیش نظر تو اگر ہم اتنے بڑے مسائل جو ہر ایک اس سے پریشان ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سیرا امن قائم ہو جائے محبتیں آپس میں ہوں تو یہ مدنی انعام جو ہے یہ اگر ہم اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے اور اس کو رائٹ کریں اور واقعی مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا چونکہ سنت مبارکہ ہے اور مکتبہ المدینہ کی متموعہ بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ ایک سو دو پر لکھے ہوئے کا خلاصہ ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت آبرو سب کچھ میری حفاظت میں اور میں ان سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں یعنی اس نیت کے ساتھ سلام کی جائے اب یہ جو سلام کا جو مقصد بتایا گیا ہے اور واقعی اس دور میں آپ دیکھیں کہ امیر اہل نے مدنی نام دیا ہے اس میں ہے کیا اس مدنی نام کے اندر کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ سلام بلکہ آپ نے کیا لکھا ہے کہ آپ گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں آتے جاتے اور گلیوں سے گزرتے ہوئے راہ میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سلام کیا پتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے گھر میں بھی محلے میں بھی آپ اگر سفر پر کہیں ہیں گاڑی میں ہیں کہیں بھی ہیں اس طرح مسلمانوں میں اگر یہ رائج ہو جائے ساری چیزیں اور سلام کی ترکیب ہو تو کس قدر یعنی کہ اور پھر اگر یہ نیتیں بھی حاضر ہوں اور اس نیت کے ساتھ یہ ترکیب بنائی جائے کہ دل میں نیت کرنے کے بھی جس کو سلام کرنے لگا اس کا مال اور عزت آبرو سب کچھ میری حفاظت میں اور میں ان سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں تو کس قدر یعنی کہ امن حاصل ہو سکتا ہے تو یہ کہ یہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ جو بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ فرض سلام کرنا فرض نہیں ہے لیکن اس کی برکت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے کئی ایسے سے مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ کئی کبیرہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں معاونت بھی ملتی ہے جیسا کہ رب کائنات ازد تکبر کرنے والوں کو جس طرح ناپسند فرماتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اسی طرح پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کہ اللہ ازدل مستقبرین یعنی مغروروں اور کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اب یہ کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرما رہا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو ناپسند فرما رہے ہیں پھر ایک کوئی جگہ آپ کے لیے اظہار نفرت اس طرح کا فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے جو واحت بکنے لوگوں کو مذاق اڑانے اور متفعی, متفعی ہین ہوں گے مطفع حق ہوں گے اچھا متفہی حق کے بارے میں صاحب کرام نے کی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہودہ بکواس بکنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا مگر یہ متفعی حق کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے اب پتا چلا کہ دیکھئے یہ کتنا بڑا مطلب ہے کہ گناہ کبیرہ گناہ اور اس قدر اللہ تعالی کو ناپسند اور پیارے آقا مدنی مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرما رہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا مدنی والے مصطفیٰ سب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سلام میں ایک تو فرمایا کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے پھر اشاء فرمایا سلام میں پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے پھر اشاع فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری اب یہ اتنا بڑا مطلب ہے کہ ایک سمجھنے جس کے اندر یہ خدا نہ خاصتا یہ اگر پایا جاتا تکبر تو اب یہ جو اللہ کو بھی نہ پسند اس کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا پسند اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے اشاع فرما دیا کہ جو کوئی سلام میں پہل کرتا ہے تو سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس مدن انعام کی اپنے نے اہمیت کا اندازہ لگایا کہ اس مدن انعام کو آپ اگر اپنے اوپر نافذ کریں گے اور جب نافذ کریں گے نا تو سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو اس میں جھجکٹ آدمی سلام میں پہلے تو سلام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ چلو بھائی ہمت کر کے کر بھی نہیں کسی نے سلام کیا جواب دیا اس نے جو بھی چلو ٹھیک ہے چلتا رہا لیکن پہل کرنے میں اکثر وہ شرماتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جیسے کہ امیر علیہ سندر نے بھی پہل کرنے والے کو خندہ پیشانی سے جواب دینے والے کے فضائل اپنے بیان فرمائے تو اسی طرح سلام میں پہل کرنے والے پر وہ اس میں چونکہ ایک سوال ہے کہ مجھے نسخ... نیک بننے کا نسخہ میں دیکھتا ہوں پسند ہے اپنی وہ بھی اظہار کی اور کہ میرے گھر کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی بہت کوشش کی مگر کوئی حل نہیں ہو رہا تو اس کا حل تو اس کا حل بھی آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر شاید مل جائے آپ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے پر نبے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اب جب نوے رحمتیں نازل ہوں گی تو اگر کوئی غور کرے کہ جس پر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو اس کی پریشانیاں یقیناً یقین یقین جس پر اللہ کی رحمتیں ہوں اس کی پریشان وہ یقین رکھے کہ انشاءاللہ ضرور دور ہوگی جیسا کہ ایک استعمال بھائی کا کہنا ہے کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا مجھے جب یہ پتا چلا کہ سلام میں پہل کرنے والے پر نو رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو میں نے اس مدن انعام کو اپنا لیا اور میں بس اس مدنی انعام کو ایسا عامل بن گیا کہ جو ملتا تھا پہل کرنے کی کوشش کرتا تھا اور بالخصوص اس وقت کہ جب میں کسی مسائل کا شکار ہوتا میرے مثال گھر میں کوئی بیمار ہو گیا بچے کی طبیعت ناساز ہے کاروبار صحیح نہیں چل رہا یا کوئی بھی پریشانی آ گئی تو میں اس نیت کے ساتھ کہ میں پریشان ہوں ہوگی اب کیا کروں تو چلو اپنے باہر نکلتے ہیں جو ملے گا تو سلام میں پہل کروں گا جب پہل کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں میں نازل ہوں گی اور میری پریشانی ضرور ہو جائے گی تو میرا کہنا ہے کہ افسدہ میں نے تجربہ کیا کہ جب میں اس طرح اس مدنی انعام کے مطابق کوشش کیا کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے میٹھے میٹھے ساڑھے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آپ اس مدانی انعام جو کہ الحمدللہ للہ امیر عالیہ سنت دامد درکاہ نے بڑی حکمت کے ساتھ دیا تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو گھر میں بھی گھر میں بھی جب جائیں, جب جائیں سلام اس کے علاوہ جب بس میں چڑھ رہے ہو تب بھی اس طرح کی ترکیب بنانے کی نیت کر لیجئے اسی طرح اس میں ہے کہ ایک سوال یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ مصحفہ میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اس کے بارے میں ان ہمارے اس طرح میں کوئی مدانی فرمائیں گے ان کے فضائل بھی عرض کرتا ہوں <تصفح> کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے بڑی فضیلت تو مصافحہ کی یہی ہے کہ یہ جس طرح سلام کرنا سنت ہے اسی طرح مصافحہ کرنا بھی پیارے آقاد صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے تو دو مسلمان جس طرح بوقت ملاقات سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس طرح مصافحہ کرنا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے رخص ہوتے وقت بھی سلام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ و کا ارشاد معظم ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان سو رحمت نازل فرماتا ہے جن میں سے ننانوے یعنی ایک کم سو ننندانوے رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریاف کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں یعنی سو yani رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ایک کم سو اس کو ملتی ہیں جو سب سے پرتپاک طریقے سے زیادہ پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریاف کرتا ہے ایک اور روایت بھی ہے کہ جب دوست دو آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں اور ایک بڑی پیاری روایت دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب کے صفحہ نمبر پانچ اٹھاسی پر ہیں کہ سیدنا نفعی آمی رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بھرا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے میری ملاقات ہوئیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا اور مسکرانے لگے پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو میں،, میں نے ایسا کیوں کیا میں نے ارز کیا نہیں تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بکشا تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا پھر مجھ سے پوچھا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے ایسا, ایسا کیا نہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مسافہ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ اجزا وجل کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مفرت کر دی جاتی مسافہ کرنا بھی سنت ہے اور مستعفا کرتے وقت مسکرانا بھی سنت محبا. اصل آپ نے بتایا کہ مسکرانا بھی چاہیے ملاقات مصافحہ کرتے وقت شریف پڑھنے کے متعلق بھی آپ نے جو پھول پھولتا فرمائیں تو ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھ لیجئے کہ ہاتھ ملاتے وقت شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھ لیں یا فر اللہ یعنی اللہ توجل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے کیونکہ جب دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ قبول ہوگی ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغ فرت ہو جائے گی اسی طرح جیسے کہ اب مدنی پھول ملے کہ آج کل دشمنیاں بھی بہت ہیں آپس میں اور خاندانوں میں اور مسائل گھروں میں بھی تو مسافہ کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی بھی دور ہوتی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے جو مسلمان اپنے بھائی سے مسافیہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے تو جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے جس طرح کے مدنی پھول ہمیں پہلے بھی ملا تو, تو جس طرح یہ انگلیاں ملا ٹکرا لیتے آپس میں یا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یا انگلیاں ٹکرا دینا یہ سنت نہیں بلکہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے بعض لوگ صرف انگلیاں ہی اپس میں ٹکرا دیتے ہیں یہ بھی سنت نہیں ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکرو ہے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے اور مسافہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت یہ سننا تھا اس بات کا یہ جو بھی میں عرض کر رہا ہوں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں خیال ہوتا نہیں سنت یہ ہے مسافر کرتے وقت کے ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے موبائل بھی آج کل ہاتھ میں ہوتا ہے کسی سے بات کرتے تو کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تو ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو یا چابی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہتھیلی سے ہتھیلی ملنا سنت ہے ماشاء اللہ جی اپنے بہت سرمایہ اور یہ جو پہل والا معاملہ نہیں ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگان دین اس طرح سلام کے معاملے میں پہل کرنے میں بہت زیادہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا سید ایوب علی علیہ رحمۃ اللہ قبی کا بیان ہے کہ کوہ بھوالی سے میری طلب ہی فرمائی جاتی میں آپ کے شہزاد گ ہمراہ ہاں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مندر مکان میں جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے آنے کی اطلاع میں حضور کا کرتا ہوں مگر مجھے پتا چل گیا کہ حضور اعلی حضرت تشیب لانے والے ہیں لیکن تقدیم سلام یعنی سلام پہل آل حضرت ہی فرماتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں مطلب سلام پہل نہیں کر سکا اس قدر ہمارے اسلاف کا انداز رہا خود امیر اہل سنت دامد برکاس ملالیہ کا انداز ہاں مطلب ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے مطلب کوشش کی کہ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ پہلے مجھے سلام کرنا ہے لیکن وہ اکثر دیکھا کہ امیر اہل سنت ہی پہلے سلام آپ کی عادت کریم آئے کہ پہلے سلام کر ہی لیتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ نیکیوں کا جذبہ اور اس طرح کرنے کا اور ایسے لوگوں کو آج کل سمجھا جاتا ہے جیسا کوئی زیادہ سلام के کیونکہ سلام کے لیے کہ جتنا موقع ملے نا بار بار سلام کرنے کا تو وہ بار بار سلام کریں کہ جیسے دن میں کتنی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کاریہ سوال اب اس کو آج کل لوگ مطلب हैं جیسا کہ خود پہلے کی بات ہمارے عزیزوں میں کسی نے بتایا تھا ایک بہت بری عورت تھی اور وہ مطلب اس کا انداز یہ تھا کہ بس وہ آتی جاتی اس مدنی نام کی سمجھ میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, اسلام علیکم،, اسلام علیکم تو وہ اس کو نام ہی اس کا سلام بی بی مشہور ہو گیا تھا اور مزاق سمجھتا تھے سیدھی سادی سی جیسے عورت تھی تو اس کے بارے میں بتایا کہ تقریباً سو کے قریب عمر ان کی ہوئی اور ان کا انتقال ہوا اچھا انتقال کے بعد بتا دیں کسی نے وہ جب تدفین کے لیے لے گئے تو وہ جہاں گھر والوں نے بولا تھا کہ تسفین کرنی ہے تو وہاں مطلب ہے کہ وہ تدفین ان کی دیکھیں تو دوسری جگہ مطلب ہے کہ وہ تدفین کی تو جگہ اب وہ پوچھے لوگ دی, آپ کو تو کہا تھا یہاں تسفین کرنی ہے یہاں پر آپ کو مطلب ہے کہ قبر کھودنی ہے آپ نے اور جگہ کیوں کھود دی کبر تو کہا میں نے تو اسی جگہ کھودی دی دیکھیے تھوڑی بہت کھودی دی میں نے کہ ایک بوڑھی عورت مطلب ہے کہ بہت ضعیفہ آئی تھی اور کہا کہ مطلب ہے کہ میری بس یہ جو قبر کا کہہ کر گئے نا یہاں نہیں کھو دو وہاں پر کھودو تو ایک درخت تھا شاید تو اس کے قریب ہو چھایا سی تھی وہاں پر انہوں نے اپنی وہ نے لوگوں نے کہا ایسی بوڑھی عورت کون آ گئی یہاں پر یہ بالکل ضعیفہ تھی وہ بالکل چلا بھی نہیں جا رہا تھا صحیح طرح سے کسی نے جو ہلیہ تھوڑا بتایا ان کے عزیز ہوں گے کوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح وہ پتا چلا کہ وہی جن کو سلام بی بی کہتے تھے نا وہ شاید وہی آ کر انہوں نے اپنی قبر کی جگہ جو ہے نا بتا دی تو اللہ کی شان بس کے نا جانے کون سی ادا پسند فرما لے اس کے لیے تو کوشش کر کے اس مدنی انعام کو آپ اپنے پر معمولات میں لے کر آئیے ہر جگہ جبھی میں آپ مدنی باہر بھی اس کی میرے پاس موجود ہے میں کو سنا ہوں کہ کس طرح سلام کرنے کی برکت سے کا بیان ہے کہ مجھے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ لوگوں نے مس کیا اور میں مطلب ہے کہ دعوت اسلامی مالک والے بس میرا ذہن بن گیا کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور بہت دل میں خلیش ہو گئی نا ایسا ہو گیا میں کہ میرے کو اتنا بدزن کر دیا کہ میں جہاں سب مانے والے نظر آتے نا تو میں بس دیکھ کے مجھے غصہ چڑھتا تھا تو وہ کہتا ہے ہمارے علاقے کی ایک مسجد میں جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اور سب تھے اور سب جمامہ باندھتے تھے اور نگاہ جھکا کر اور جاتے اور آتے جاتے مجھے بلند سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح مطلب وہ سلام کرتے ہوئے جاتے تھے میں بڑا مطلب میرے کو عجیب سا جواب ہی نہیں دیتا تھا میں اس قدر بدن تھا میں اور جبکہ وہ عمر میں میرے سے کافی بڑے تھے اور میں بس بیٹھا رہتا تھا مجھے کئی بار جو قریب میں لوگ ہو تو کہتے ہیں یار وہ سلام کرتے ہیں جواب بھی دیتے کہتا بھئی یہ لوگ صحیح نہیں ان کو بھی کرتا تھا اس قدر میں بدزن تھا لیکن وہ مطلب ہے کہ عجیب مطلب ہے کہ ان کی عادت تھی وہ ناتوں کو برا لگتا تھا بس وہ آتے تھے اور وہ اس طرح جاتے سلام کرنا آتے جاتے سلام کرتے رہتے تھے ایک دن میں نے ان کو جواب دے دیا جب جواب دیا تو بڑے محبت سے قریب آگے گئے اور میرے کو آ کے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ مسجد میں مغرب میں درس ہوگا بھی تو شامل ابھی ہوئی گا اب میں نے سوچا کہ یار روزانہ نہیں مجھے سلام کرتے ہیں اور میں جواب بھی نہیں دیتا تھا آج ان سے بات ہوئی تو انہوں نے دعوت دی چلو چلو آج ان کا درس ہی سن لیتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں یہ تو جب مغرب میں ان کے درس میں شرکت کی تو وہ مطلب ایک کتاب تھی جس پر فیضان سنت لکھا ہوا تھا اور انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے میں مطلب اس طرح کی تحریر میں نے مطلب پہلی بار ہی میں نے سنی کی جس کی بالکل ایسا دل اس کے اندر دل, دل میں جیسے اترنے والی باتیں تھی ساری میں بس ایک بڑا متاثر ہوا اور اس طرح میں آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آیا اور تقریباً آج مجھے پندرہ سال ہو گئے دعوت اسلامی کے ماحول میں اپنے علاقے کا حلقہ نگران تھا پھر میں درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا اور الحمد اپنے پیر و مرشید امین رسومت کی نگاہ فیص سے آج دورہ حدیث سے فراغت ہونے کے قریب ہے اور اب نازیم آباد کی ایک مسجد میں مدنی حلقہ لگانے اور عشاء کا مدرسۃ المدینہ لگانے کی ترکیب دی ہے اور ان اللہ میں ہر اتوار علاقے دورہ دور آئے لکھی جی دعوت کی میں نے نیت کی ہے اور بس مجھے ماحول میں آنے کی وجہ سے آخر میں یہ دکھاوا ہے کہ میرے ماحول میں آنے کی اصل وجہ ان بار بار کو سلام کر رہا ہے کیسی مدنی باہر <laughs> یہ مدنی نام کس قدر ضروری ہے باپا نے بھی آپ نے دیکھا نا کہ امیر سنت دامت برکاطل عالیہ نے بھی اسی طرح سے مدنی پھولتا فرمائے کہ ہم چونکہ دعوت کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے بلن اور اس طرح کی ترکیب رکھیں گے سلام چلا کر کریں گے لوگوں سے اچھی طرح ملیں گے ان کے دکھ درد میں شامل ہوں گے تو مطلب ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ ایسی برکتیں حاصل ہوتی ہے کیونکہ دیکھیے آج کل بہت لوگ پریشان ہیں ہم اگر اس مدنی نام کے عامل بنتے ہیں لوگوں سے سلام کرتے ہیں قریب جاتے ہیں وہ ہمارے ہم سلام کریں گے ہم سے ہماری محبتیں قائم ہوگی وہ اپنا جو بھی دل کا درد بتائیں گے جب پریشان حال کی غمخواری کی نیت سے ہم ان کے ساتھ ان کی باتیں سنیں گے ان کے لیے خیر خواہ کریں گے خود با خود اس دور کے اندر آپ نے خود بھی محسوس کیا مدنی چلنے کے ناظرین بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے خوشی کے اندر تقریباً آگے بیٹھ جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے کوئی دکھ درد کی بات کسی سے کرنے لگو دو تین بار کرو تو وہ سوچتا ہے کہ یار اس میں بیٹھنے ہی نہیں یہ تو جب بھی آپ اپنا رونا رو, رو, روتا رہتا ہے تو آج کل جو دور میں کہ لوگ اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں اگر اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی تقبیر کی جائے تدبیر کی جائے تو کس قدر اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پھر جیسا کہ وہ جو آج میں نے ابتدا کی کہ جو اس طرح حالات ہیں ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو لازم کرنے کی یہ مدنی انعام تو ہمارے مسائل کا حل ہے ہمارے یہاں پر امن اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں ساری دہشت گردیاں ختم ہو جائیں آپس میں محبت قائم ہوں تو ہمارے پیارے آقا مدنی والا مصطفی صلی اللہ عشا فرمایا نا کہ سلام تو سلام کے لیے آپ بس ذہن بنا لیں اور امیر اہل دامت دامد لا العالیہ میں تو باڑھا اس کے بارے میں نہ صرف آپ سلام کی ترغیب دلاتے ہیں بلکہ آپ کو جیسے سلام کرنے میں جو بے احتیاطیاں آج کل دیکھی جاتی ہیں کیونکہ سلام جو کرنا ہے نا وہ تو ٹھیک ہے آپ نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب فوراً اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے تو اس میں کئی بار امیر ہے سنت دامت برکات کاتم برکا برکا ال کو دیکھا گیا کہ آپ تو ان باتوں پر بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جب سلام کوئی کرتا ہے آپ آئے تو آپ نے کہا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو سامنے والا مطلب ہے کہ اگر سلام کا جواب نہیں دے پاتا تو آپ اس کو مطلب ہے کہ توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ مطلب اپنے جواب والے پر نہیں دیا تو گھبرا کے نہیں دیا ہوتا تو اس کو کچھ دیر کے بعد دیتے تاخر کی وجہ سے اس کو توبہ کا بھی ذہن دیتے ہیں اور اس طرح توجہ دلاتے ہیں پھر اس موقع پر آپ نے ایک بہت اہم توجہ مرتبہ دلائی کہ ویسے ہم کوئی کام کر رہے ہیں امرے مستحد ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو سباب نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوئے لیکن اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہے اس سے گناہ ہو گیا بےتوجہ توجہ تبجھو ہے یا نہیں گناہ کر لیا اس نے اور آپ محسوس کرتے ہیں غلبہ زن ہے آپ کا کہ زن غالب ہے کہ اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ اس بات کو سمجھ لے گا توبہ بھی کر لے گا اور یہ دوبارہ عمل نہیں کرے گا تو پھر یہ سمجھانا اس پر واجب کی صورت بن جائے گی تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بےتوجہ ہی کر رہا ہے تو اس کو توجہ اس طرح کی دلائی جائے تو آئندہ تمام مدنی چلنے کے ناظرین یہ نیت کر کہ انشاءاللہ اس مدنی انعام پر انشاءاللہ ہم بھرپور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا اس میں یہ ہے کہ چونکہ مدنی انعامات تو بہت سارے ہیں اب یہ جیسے اس مدن انعام کی اس وقت گفتگو چل رہی ہے تو اس مدن انعام پر ہی نہیں بلکہ دیگر جو بھی مدن انعامات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے اس وقت جو جو مدنی انعامات سلسلے میں بتائے جا چکے ہیں اور مزید جو مدنی انعامات اب آگے بتائے جائیں گے تو سلسلے میں شامل رہ کر صرف ایک آدھ مدن انعام کی فضیلت ہم نے سن لی اور یہاں بیٹھ کر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم مدنی انعام کے عامل بن جائیں گے تو اس طرح نہیں بلکہ وہ مدنی انعام کہ اگر ہم نے فکر مدینہ یعنی کہ اپنا محاسبہ کرنا روزانہ کے معاملات میں محاسبہ کرنا کہ آج میں نے اپنا وقت کیسے گزارا جس طرح گزارنا چاہیے تھا اس طرح گزارا اللہ کی رضا میں گزارا اللہ کی ناراضگی میں تو نہیں گزاریا گیا کہیں اس طرح سارا غور کرنا اپنے ایک ایک بات پر پھر اس دوران یہ خانہ پوری کرنا جس کو فکر مدینہ کہتے ہیں فکر مدینہ سے مراد اپنا محاسبہ کرنا اس دوران مدن انعامات میں دیے گئے خانہ پور کرنا ہے تو یہ خانہ پور کرنا کو فکر مدینہ جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ انعام یہ بھی ایک مدن انعام ہے اس کو اگر ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں گے کہ ابھی رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے اور اس میں الحمد دعوت اسلامی کے تحت تیس روزہ اجتماعی احتکاب بھی ہوتا ہے اور تیس روزہ اجتماعی احتکاب کی تو کیا ہی بہاریں ہیں اس میں آپ جو بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں ایسی سی برکت برکتیں مطلب ہے کہ آشکان رسول کی صحبت میں سیکھنے سکھانے کے حلقوں کی برکت سے اور سننے تو بڑے بیانات کی روحانیت جو ہوتی ہے دل و دماغ پر ایسی سرور کی عجیب کیسے تاریخ کر دیتی ہے بے شمار علم دن کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ایسی ایسی مدنی بہاریں بھی سننے کو ملتی ہیں کیا آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک بالکل دنیا دار شخص بیٹھا ہے لیکن جب وہ تائب ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کی نیت کرتا ہے اور پھر وہاں پر عاشقہ رسول کی صحبت حاصل کرتا ہے تو اس کو بہت پیاری پیاری بہاریں نصیب ہوتی ہیں جیسا کہ ایک بہار میں آپ کو تیس روزہ احتکاف کی عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت مط اسلان بھائی کا بیان ہے دو ہزار میں انہوں نے اسی عالمی مدنی مرکز فیزان مدینہ میں احتکاف کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ دو یا تین رمضان المبارک افطار سے قبل اجتماعی طور پر منظوم منازات پڑھنے کا سلسلہ جاری تھا کہ یہ منازات اختاریاں ہوتی ہیں منازع جو ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے روزے دار سارے اور امیر سنت بھی شامل ہوتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے تو مناجات پڑھنے کا سلسلہ جاری تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے رب کائنات ازر کے منازعات میں مشغول تھا اتنے میں مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار انعام مدینے کے تاج در پروردگار پر دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی ہمرمائے اتنے میں چند فرشتے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ و و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ریاض قادری کو سلام بھیجا یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی اب یہی اس مزید کہتے ہیں کہ اس طرح کی مطلب ہے کہ مجھے اور بھی زیارتیں ہوئی تو یہ جو مطلب آپ نے بشارت سنی اس طرح کی میں نے پہلے دیا اس کی نا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اے محمد کیا تم اس پر بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امت ہی تم پر ایک بار درد بھیجے میں اس پر دس رحمتیں نازر کروں اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں جیسا کہ مفسر شہیر فرماتے ہیں کہ رب اجزا کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بازاریہ ملائکا اسے سلام کہلوانا ہے یہ آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سلام کے متعلق اور بھی روایت ملتی ہے کہ جیسے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے جنا دشان ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو سزارت المنت میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ چار جھنڈے لے کر اترتے ہیں حضرت جبید علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تم میں سے ایک جھنڈا میرے دفن کی جگہ پر ایک پورے سینا پر ایک مرضی کے حرام پر ایک بیت المقدس پر نف کرتے ہیں پھر وہ ہر مومن اور مومنا کے گھر داخل ہو کر انہیں کہتے ہیں اے مومن مرد اور عورت اللہ تمہیں سلام بھیجتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ ہے کہ مقاشف القلوب میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں تمام گناوں کو معاف دیا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے اپنے کسی مشتاق کا دیدار کرا دے تو رفتالیٰ نے فرمایا داؤد لبنان کے پہاڑ پر جاؤ وہاں میرے چار محدودین یعنی محبت کرنے والے رہتے ہیں جن میں جوان اور بوڑھے سبھی شامل ہیں انہیں میرا سلام کہو اور کہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے دوست اور محبوب ہو وہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور تمہیں محبوب رکھتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے سین بھائی تو یہ جو ابھی احتکاف سی سوزہ ہے جس میں بھی آپ نیت کر لیجئے کہ تیس روزہ جو احتکاب ہوگا اس میں لازمی شرکت کریں اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ فکر مدینہ بھی انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ, اللہ عشان عشان مدنی نام جیسا بھی آپ نے فرمایا وہ فکر مدینہ یہ تو تمام مدنی نامات کی جان ہے دیکھا جائے تو اور اس سے پہلے جو مدنی نام کا جو موضوع چل رہا ہے گھر, سلام کا والا جو ہے ایک حکمت عملی امیر رست نے یہ بھی اس میں عطا فرمائی کہ سب سے پہلے گھر کا رکھا ہے کہ کیا آج آپ نے گھر دفتر بس ٹرین وغیرہ میں گلیوں سے گزرتے راہ میں کھڑے بیٹھے مسلمانوں کو سلام کیا تو عموماً اس طرح کا بھی مشاہدہ ہے کہ جو کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ باہر تو سلام کر لیتے ہیں گھر میں سلام کرنے کی عادت کم ہوتی ہے حالانکہ گھر میں سلام کرنے کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ سنیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں گے تو ان ان کا بھی ذہن بنے گا اگر نہیں کرتے ہوں گے تو کرنے کا ذہن بنے گا ان شاء اور جو سلام کرتے ہیں انہیں خوشی ہوگی مسترت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ پیارے آقاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا حضرت سعیدہ انس علی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقاد ص اللّہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا تاکہ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت نازل ہو اب دیکھیے روزی میں برکت گھر میں برکت رسک میں برکت اس کے سبھی خواہاں ہیں ہر ایک مطلب خواہش مند ہے کہ بس گھر میں برکت ہو جائے روزی میں برکت ہو جائے تو ایک برکت کا نسخہ تو ہمیں یہ بھی مل گیا ہاتھوں کہ اس مدنی نام پر عمل کریں گے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر والوں پر بھی برکت نازل ہوگی اور سلام کرنے والوں پر بھی نازل ہوگی ایک اور روایت میں بھی, بھی ہے کہ پیارے آکد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ تین اشخاص ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک اللہ عجزل کے ذمے کرم پر ہے اگر زندہ رہیں تو انہیں رسک دیا جائے اور ان کی کفایت کی جائے اور اگر مر جائیں تو جنت میں داخل ہو ان تین اشخاص میں سے ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ عجز وجل کے ذمے کرم پر ہے اسی طرح ایک اس طرح بھی روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عن حاضر ہوئے عرض کرتے یار اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفہوم عرض کرو رسک کی تنگی کی شکایت کی کہ روزی میں تنگی ہے رسک میں تنگی ہے تو پیارے آقاد صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے گھر والوں کو سلام کرو اور پھر مجھ پر سلام عرض کرو السلام علیہ کا ایوہن نبی پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو یہ وظیفہ تعلیم فرمایا وہ صحابی رخصت ہوئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا رزق عطا فرمایا اتنی بسخت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی یعنی اتنے مالدار ہو گئے تو یہ جو موجودہ دور میں ایک بڑا ایک ایک ایک یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پریشان ہے بہت زیادہ پورا نہیں ہوتا رسک میں تنگی ہے گھر میں بے برکتی ہے اس طرح کی شکایت ملتی رہتی ہے اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ دعا کر دیجئے کوئی وظیفہ دے دیجئے تو آئیے یہ وظیفہ لے لیجئے امیر سنت کا طا کردہ مدنِ نام ہے اسی کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں اس مدنی نام پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی اور سلام کرنے کی تو ہم نے فضائل سنے بھی اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مدنی انعام پر جتنے بھی گزشتہ سلسلوں میں بیانات ہوئے جو بھی گفتگو ہوئی تو ان تمام پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ بھی مدنی نام ہے کہ ہم روزانہ فکر مدینہ کریں اب دیکھیے فکر مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں جیسے آپ نے فرمایا کہ کارڈ پر کرنا یا جن جن سوال پر عمل ہوا یا نہ ہوا اس کے مطابق اس پر نشان لگانا عمل ہوا تو درست کر دیں اور عمل نہ ہوا تو نشان لگا دیں اب یہ فکر مدینہ کا یہ طریقہ کار جو دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے اب یہ انداز نیا ضرور ہے لیکن اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اور ایک سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم جس طرح ایک کاروباری شخص ہے کاروبار کرتا ہے ایک چھوٹی سی دکان والا بھی اپنے کاروبار کا حساب ضرور رکھتا ہے چھوٹی سی دکان ہوگی یا چاہے بہت بڑی فیکٹری ہو وہ حساب ضرور رکھتا ہے تاکہ پتا چلے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ کام شروع کیا اس میں مجھے کامیابی ہو رہی ہے ناکامی ہو رہی اب اگر وہ حساب نہیں رکھتا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اب اگر وہ حساب نہ رکھے اور نفے کی جگہ اس کا نقصان بڑھتا چلا, جائے, بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کا سرمایہ اصل سرمایہ ہی چلا جائے اور وہ پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میرا سب کچھ چلا گیا تو جس طرح ایک کامیاب دکاندار یا کامیاب تاجر اپنے کاروبار کا حساب رکھتا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہوتا ہے کتنا خرچہ ہوا کتنی آمدنی ہوئی اور پھر نت نئے طریقے اپناتا ہے کہ میں کس طرح اپنے کاروبار کو ترقی دے سکوں فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاروبار ترقی کرے تو اگر ہم بھی آخرت کے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں یہ نیک بننے کا نسخہ سلسلہ یہ کیا ہے آخرت میں ترقی کا ایک ایک ذریعہ ہے مدنی انعامہ کیا ہے ہمارے آخرت, ہم, ہم کس طرح بہتر ہوں ہمیں سنت نہیں یہ مدنی انعام عطا فرمائے اب یہ صرف سن کر یا پڑھ کر ظاہر سی بات ہے کہ اس کما حق کا ہو ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے فائدہ تو جب ہی ہوگا کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے اور عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ہمیں مدنی انعام یہ فکر مدینہ بتائیں روزہ نام جسے مدنی انعامات کا رسالہ ہے ابھی بادر مدنی انعامات کا رسال ابھی جیب میں رکھا ہوگا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جب تک ہم اس کے سوالات کی پر غور نہیں کریں گے اور فکر مدینہ نہیں کریں گے کہ آج میں نے اس پر عمل کیا اگر عمل ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں درست نشان لگا دیں عمل نہ ہو سکا تو دائرہ بنا دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ عمل کروں اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ہماری انشاءاللہ تعالی عادت پختہ ہوتی چلے جائے گی اور کئی ایسے انعامات ہوں گے جو پہلے ہم نہیں کرتے ہوں گے فکر مدینہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ اس پر عمل کی ہمیں سہادت نصیب ہو جائے گی اب یہ تو ایک عقلی دلیل ہے مگر عقلی طور پر سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا حالانکہ فکر مدینہ کرنے یعنی آخرت کے بارے میں غور کرنے کی تو کثیر فضائل احادیث میں جو ہے وارد ہوئے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب فکر مدینہ اس کتاب کا نام بھی فکر مدینہ بڑی زبردست کتاب ہے اس کو ہر اسلامی بھائی کو پڑھنا چاہیے مدن چنل کے ناظرین بھی اس کو دعوت اسلامی کے مقت المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اگر وہاں نہ ملے یا آپ کے علاقے مکتبت المدینہ نہ ہوں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چنانچہ پیارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر اب یہ فکر مدینہ ہم کر رہے ہیں یہ کیا آخرت کے بارے میں غور کر رہے ہیں نا اس میں کون سا دنیا کا فائدہ ہے اس میں ہم کون سی دنیا کی طلب کر رہے ہیں ہم اس میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے تو غور کر رہے ہیں تو یقین ان شاء ہم فکر مدینہ کریں گے تو اس حدیث میں جو فضائل وارد ہوئے ہیں جو بشارت جو وارد ہوئی انشاءاللہ اس سے بھی حصہ ملے گا ایک اور روایت ہے پیارے کا صلی اللہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جب کہ آخرت کی فکر روشنی اور نور پیدا کرتی اب دل کی سختی کا شکایت بھی ہم کرتے ہیں دل سخت ہو گیا ہے, دعا کر دیجئے تو دل اگر دنیا کے فکروں میں منہمک ہے تو یہ سختی ہونا ہے تو اس کو آخرت اس کی روشنی اور اس کا نور جب ہی ہوگا جب ہم آخرت کے بارے میں غور و فکر کریں اور سیدنا جناب اپنے عبا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اچھی باتوں کے بارے میں سوچنے سے ان پر عمل کی ترغیب ملتی ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے وہ غور کریں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے اور برائیوں پر نادم ہونے کی توفیق ملتی تو پتہ چلا کہ فکر مدینہ یہ تو ہر اسلامی بھائی کو کرتے رہنا چاہیے روزانہ کرتے رہنا چاہیے اور کم از کم امیر سنت نے جو میں بتایا اگر چلے نہیں کر پاتا شیطان نہیں کرنے دیتا تو کم از کم روزانہ پچیس سیکنڈ اس کو پڑھنے رسالے کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر زین بھی بنے گا پھر قریب مدینہ کرنے کا بلکہ جو مہینہ بھی سمجھ لیں کہ اختتام کی طرف ہے رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ قریب آ رہا ہے تو تمام اسلامی بھائی بالکل اس وقت جو مدنی نیک بننے کا جو جذبہ رکھتے ہیں اور نیک بنانے کا جذبہ بھی ہے دعوت ہے کے مدنی ماحول کے برکت سے تو تمام جو بھی مشاورت کے نگران اور شعبہ ذمہ دار نئے پرانے اسلامیہ کو چاہیے تو وہ مدنی انعامات کے رسالے حاصل کریں اور لوگوں میں جو نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے رمضان کے مہینے میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مدنی انعامات کے رسالے جیسے کہ چھبیس مدنی انعامات کے رسالے تقسیم کرنا ہوتے ہیں ہر مدنی امام ایک اپنے پاس رکھنا ہے پچیس تقسیم کر تو اپنے مرحومین کے سالے ثواب کی, کی نیت سے اس طرح رسائی لے لیجیے بڑی تعداد میں مکتبۃ المدینہ نے اس وقت چھاپے دی ہیں تو آپ اپنے اپنے بس کر لیں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے پہلے پہلے یہ چھبیس رسالے حاصل کرنے اور پھر اس کو تقسیم کرنے اچھا اس میں یہ مت بولیے کہ باہر ہی تقسیم کرنے گھر میں بھی اپنے اسلامک دھرموں کے جو ترسٹھ مدنی انعامات ہیں ان کو رسائل پہنچا دیجئے تاکہ وہ رسالے ان کو پہنچ جائیں تاکہ رمضان کی اصل برکت وہ بھی اس طرح فکر مدینہ کر کے لوٹ سکے اور اسی طرح مدنی منع گھر میں آپ کے ان کو بھی چالیس مدنی انعامات پہنچائیے اسی طرح جو آپ کے آفیسز میں آپ کے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں جہاں آپ کی مطلب ہے کہ سیٹ صاحب ہے تو نوکر سیٹ کو دے سیٹ صاحب چاہیے کہ میرے جو متعلقین کام کرتے ہیں ان کو تقسیم کر بھائی ایک ذہن بن جائے کہ بس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہر مسلمان تک ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ پہنچا دینا جب مدنی انعام کا رسالہ پہنچا دیں گے مدینہ اتنی پیاری ترغیب بھی آپ نے دلا دی ہے روز آنے مدینہ بھی ہوگا اور یہ اس کو کارڈ نہیں کہتے منہ سے کارڈ بھی نکل جاتا ہے کبھی تو یہ مدنی انعامہ کا رسالا ہے اس کی اصطلاحی ہے تو یہ نیت کر لیجئے کیونکہ سلسلے کا وقت بھی اب تقریباً اختتام کی طرف ہے اور آئندہ کیا مطلب ہے کہ مدنی انعام ہوگا اس کے لیے بھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ کو مدنی چلے بھی دکھایا جائے کیونکہ اب غالب رمضان میں چار ہفتے ایسے ہوں گے نا جس میں یہ سلسلہ یہ شاید نہیں ہوگا اس کے بعد ہی شموال میں زندگی رہی تو ان حاضر ہوں گے تو آپ بھی اس کی تو آئندہ جب بھی وہ سلسلہ ہوگا تو اس کا مدنی انعام آئیے باپا کی زبان سنتے مدنی انعام نمبر سات کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر بھی ہر چھوٹے بڑے حتیہ کے والدہ اگر آئے تو اپنے بچوں اور ان کی امی کو بھی تو کہہ کر مخاطب کیا یا آپ کہہ کر نیز ہر ایک سے دورانے گفتگو ہے کہہ کر بات کی یا جی کہہ کر الحم اب دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ اہم مدنی نام ہے اخلاقیات سے متعلق ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں اخلاقی نکھار پیدا ہو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے تو آئندہ سلسلے کے لیے ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہو جائیے دعوت کو عام کیجیے اپنے اپنے جو بھی سوال ہے وہ اس جو نمبر آپ نے دیکھا اس پر ریکارڈ کروائیے میل ایڈریس ہے اس پر بھی آپ میل کیجیے اور اس سلسلے میں شامل رہیے آئندہ سلسلے تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا فن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حدیب